رحمان سامع قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیم کرنا دوبارہ نہیں پتا ہمارے سودار سو اور ہوتے ہیں اور تم نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا مظلوموں کا ساتھ چھوڑا اور اگر مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑتے تو حسین اس طرح دھلکتا ہوا کربلا نے جان جب جاؤ بات آئی ہے کیا کروں کو ایک بات ہو تو کروں ندانی صاحب نے بختی بھی چھوڑا میں سوچتا ہوں کیا کہوں کیا نہ کہوں کیا بات کروں ہم نے جاؤ دیکھو اب اب یہ سن لو مدینے والوں سن لو حسین کے ساتھ مدینے والے آخری ٹکٹ تک کافے جاؤ اور کوپا کی پرستش کرنے والوں اور اگر اپنا کوپا دیکھو میرا مدینہ دیکھو آ جاؤ ہے اٹھا مجسل کی حیات القلوب اٹھاؤ کام کریبی کی رسولت کام بھی کی امالی اٹھاؤ اتنے بابوا کی شرائم اٹھاؤ شیخ مقید کی امرشاد اٹھاؤ ہر کریب کی کچپن کمبا اٹھاؤ اتنے سباد کی مختلف اپنے متاثر سیاسی کی تاریخ چکو بھی اٹھاؤ اس سے پوچھو کون ساتھ رہا کون بھاگ گیا مدینے والے صرف اکہتر تھے اور مدینے والوں کا امام بہتر مدینے والوں کا امام اکہتر نے کہا اور مدینے والوں نے بہت ہی کی ہے مر جائیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑے خوبیوں نے کہا ہم نے وہ فاصل نام ہی نہیں سنا نہ تیرے باپ کا ساتھ دیا نہ تیرے بھائی کا ساتھ دیا تو کہاں سے آ گیا ہے دیکھو ذرا مدینے والے کے وارث ہم ہیں کوپے والے کے وارث کم ہو کیوں فیصلہ تم پر ہے ہم نے جب نام لیا مدینے کا لیا کہ ہماری منزل بھی وہی ہماری مراد بھی وہی ہمارا سفر کا آواز بھی رہی ہمارے سفر کا انجام بھی رہی ہم نے کہا جو مدینے سے نکلا کوتے کی راہ پہ گیا خالی نہیں آیا گلٹا ہوا کافلا ہی تھا اگر کوفا افضل ہوتا تو حسین کا گھرانہ کوپے میں رہنا دوبارہ کرتا جانتے ہو ندی نے جب پوچھا کہاں جاؤ گے کہہ لگے جائیں گے تو اپنے نانا کے شہر مدینے جائیں گے کوپے کا نام ہم نے کوپے کا نام سنا ہے اور انداز سے ہم نے کہا کوپی کوئی اوپھی کوپے والوں میں وفا کا نام ہم نے سنا اس لیے تو بین اللہ جو اکیلا بچا تھا حسین کی اولاد میں اکیلا بچا جب کوپے میں پہنچا کوپے کی عورتیں ماتم کر رہی کوپے کی عورتیں قسم ہے رب کعبہ کی حوالہ تیری کتاب کا اور قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کر لے یقین نہ آئے تو مقدمہ کر لے عدالت میں طلب کر لے کے رب کی قسم ہے حوالہ نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے بناؤ حوالہ تیری کتاب حوالہ تیری کتاب کا سوبے کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا کوپے کے مردوں کو دنجیر دن زن دیکھا دیکھا پیٹ رہے ہیں نظر اٹھائی زین العابدین بیمار نے کبھی بیمار کربلا کا تچرا ان سے سنتے ہو کبھی ہم سے بھی سنو اور ہم تمہیں بتلائے کہ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا بیمار کربلا نے آنکھ کھولی کوپے کے کی از سما کو دیکھا کوپے کے کڑو دیوار کو دیکھا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا بہن بولی بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا کہنا مجھے کوپے کی درو وہاں سے بے روائی کی آواز بنانی ہے کوپا کو یہ کہا کوپے والوں کو کیا کہا کوپے والے بھی روتے ہوئے آئے کوپے والیاں بھی پیٹتی ہوئے آئی کہا بیمارے کر بلا ہار اپنے کانوں میں انگلیاں کھوک گئی کہاں میرے سامنے میرے بابا کا نام بلو کہاں کیوں بنے کہاں کو مان لو اگر روتے سم ہو تو مجھے یہ بتلاؤ میرے بابا کو مارا کس نے ہے خود مارتے ہو خود مارتے ہو خود مارتے ہو بجاؤ بجاؤ بجاؤ ابا ہوں ایشال جب کون قرآن کی یاد آ گئی کے جھوٹے ہمیشہ رویا ہی کرتے ہیں محنت کس سے بنائے ہوئے ہیں نبی کی بیٹی کے بارے میں حیا کرو نبی کی بیٹی اور بے سبری نبی کی بیٹی اور کیا کہو اس نے بال پکھیر دیے اس نے اپنا آنچر مار دیا اس نے اپنے دامن کو کیا کریا کرو پتا نہیں یہ کس گرانے کی بیٹی ہے یہ اس گرانے کی بیٹی ہے جس کی دادی نے اپنے کدے ہوئے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چشمے کا کائنات تو مجھے روتا ہوا نہیں دیکھے میں محمد کے گھرانے والی دنیا مجھے روتا ہوا نہ دیکھا بھائی کی لاش پل ہے لیکن اس پہ کھڑی مسکرا رہی ہوں کیوں کہ دنیا کی بہنیں آئیں بھی اپنے بھائیوں کے لے کے اور میں آؤں گی اپنے بھائی کے جسم کا نام لے کے نبی کا گھرانا تم نے نبی کے گھرانے کو کتنا رکوا کوئی ایک بات ہو سکوں میں نے اسی موضوع پہ گتگو کرتے ہوئے اسی قسم کے موضوع پہ گتگو کرتے ہوئے بجرا والا نے کہا تھا کہ دانا نے بآباؤ سے تفریح فروش تھا بکھرے پڑے ہیں کھیسے انما میرے لیے ہو تو بات کرو قسم حیرب با کی مارا ساتھ کوئی اپنی بہن کا کوئی اپنی ماں کا سرے بازار نام لینا دوبارہ کرتا ہے اور تم نے حسین کو کیا جانا تم نے نبی کے خان تو کیا سمجھا ہے کہ نپاس زبانوں سے ان کی بہو بیٹیوں کا نام لیتے ہو خدا کا ہر ٹوٹ پڑے گا کہ اس مقدس کرانے کا نام لینے سے پہلے ہو گیا ہو بازاروں میں نام لے ہو تم نے کیا سمجھا ہے اس طرح تو خدا کا خوف کرو وہ اللہ ہم کو گالی دینے چاہیے لے لو گالی پاک بازوں کے ناموں کو بازاروں میں لانے کی کیا ضرورت ہے گالی دیتے ہو ایک بات ہو تو تن داد شد اپنا خجا نے ہم لو گھر والوں سے جن کو تم محلے بیٹھ کہتے ہو جن کو تم محلے بیٹ کہتے ہو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ دماج بھی کبھی بیچ میں شامل ہو ہم نے کبھی سنا نہیں, نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا اور لوگوں اس جگہ کے رہنے والوں بتلاؤ ارائی اگر اپنی بیٹی جاٹوں کو دے دے تو جاٹ دماد وہ ارائی بن جائے گا اور بولو بولو یہ ہوگا کہ بیٹی کی اولاد جاٹ بن جائے گی نہیں یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ جس کو بیٹی دی ہو وہ گھر کا بن جائے یہ کبھی الٹی بات ہے ایل اے داماد اگر ایل اے میں داماد شامل ہے تو جاؤ اپنی کسی کتاب سے یہ نکالتے تو لکھ لو کہ بندے کی مرنے والے کی وراثت داماد کو بھی ملتی ہے اپنی کسی کتاب سے دکھاؤ دکھا تو مسلے بنا لیے اس کو مانو تم نے کہا اہل بیٹا میں نے کہا چلو تمہاری بات تم نے کہا ہم نے مان لیا اس پہلے بیٹ سے پوچھا بتائی اس کا پہلو کے بارے میں مطلع نگاہ کیا پہلا بیٹا ہوا نام رکھا محمد صلی اللہ ہو بڑا ہو کے مشہور ہوا محمد ابن ہمیں کیا محمد ابن علی حلیا اس کی ماں کا نام دوسرا بیٹا ہوا لوگوں نے کہا مبارک ہو خدا نے بیٹا دیا نام کس کا رکھ رہے ہو کہا نام اس کا رکھ رہا ہوں جو نبی کا یار لاگ تھا جو نبی کا ابو بکر تیسرا بیٹا ہوا مبارک ہو کس کے نام پہ نام رکھو کہا ابو بکر کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر ہی رکھا جا سکتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے کہا جو ترتیب رب نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی اس کا نام اسمانہ دیا ہے جاؤ جاؤ کوئی ماں کا لاڈلا لاؤ چاہے پگڑی سیا ہو چاہے چہرہ سیا چاہے کتا سیا ہو چاہے دل سیا ہو کوئی لاؤ خدا کی قسم ہے آنکھیں طرف گئی کوئی ماں کا لال آئے تو صحیح سامنے کھڑا ہو کے کہے تو صحیح مولوی کو جھوٹ بولتا کہے تو صحیح ماں وہ بیٹا نہیں کرا جوڑی کے تین بیٹوں کا نام بتلاؤ کا انکار کرنا کیوں جت کر سکے ابھی ماں نے بیٹا ارے یار انصاف کی بات لی کے پڑپوتوں کے نام تو لکھ دی ہے اپنے گھروں کے علی کے بیٹوں کا نام لکھتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے تمہیں کیا تکلیف اور چلو ہمارے سدیق کا نام نہ لکھو ہمارے فاروق کا نام نہ لکھو ہمارے ضرور مین کا نام نہ لکھو اپنی علی کے تینوں بیٹوں کے نام تو لکھ لو لکھو تو صحیح کتاب کتاب اور آگے چلو <تصال> تو بات ختم ہو گئی شو کربلا کا ذکر کرتے ہیں یا کرو اور اس کو بیعت. اور کی کیا کہیں ارے بھائی زور لگانے کی ضرورت کیا اہل الحمد کون سے تمہارے ہی تحقیح. ہم نے تم کو مانا ارے بھائی تم بتلو اگر اہل الگ کو محبت کرنے والے ہو اگر علی کی اولاد کو ماننے والے ہو اور سا کے بیٹے محمد کا نام لیتے ہو جو کر میں اور مرسی سننے والوں سنی تم بھی میرے بھائی ہو لیکن ناراض نہ ہونا لکیر پیٹتے ہو ساتھ نکل جانے کے بعد ان پیٹنے والوں کو خان مان کس نے مہیا کیا ہے تم بھی مرثیح پڑھتے ہو وہ بھی مرسیح پڑھتے ہو فرق کیا ہو فرق کرو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والی ہو ان کو حق سنا کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے آتا ہے مولوی وہی بھیرمی وہ گاتا ہے وہی وہ گاتے ہیں پھر آدمی نقل کے پاس کیوں جائے نسل کے پاس کیوں نہ جائے اور <تصفح> سنتے ہو کہ نہیں ہم <تصفح> برے صحیح ہم نامکار صحیح ہمیں گالی دے لو تم بھی دے لو تمہارا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے ہم کچھ نہیں کہتے لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ وہابیوں کی کوئی بہو بیٹی بھی تازیا دیکھنے گئی ہو بتلاؤ کبھی, کبھی سنا ہے کہ وہابیوں کی بہو بیٹی بھی کبھی گھوڑے کے نیچے سے منڈا مارنے گئی ہو کیوں کرتے ہو یار یار حق کی بات تو اکیلے ہم بھائی مل کے کر رہے ہیں اور منڈا نیچے سے مارنا کیا بات ہے کائنات کے رب کی قسم ہزار کو ہم اپنے منڈے پر اس کو مارنا دوبارہ نہیں کرتے حدیث حدیث صداقت اللہ گھوڑوں کے سنوں کے نیچے تم خود لیٹتے ہو اگر گھوڑا کسی نے نکال لیا تو پھر گناہ کیا کیا دودھ تم پلاتے رونے کے کم بناتے برا ان کو کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے بابا ہم کہتے ہیں سینے والا نہ گھوڑا نہ گھوڑے والا میرے والا نہ دوڑا نہ دوڑے چودھری جی گا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات سی بھی ہے جب تم اترا نیچے آ گئے پھر اور نیچے چلے گئے سلامت نہیں رہے گا کہ گرکن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس نے ایک دروازے پہ جھکا لی وہ سو دروازے پہ بھی جھکا لیتا اور ہم سے ہم سے کیوں مالا یہ دانی صاحب کہہ رہے تھے دائیوں پتانی ایلویسوں کی دائیوں <تصفح> کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ مشیری یہ وزیری کوئی ہم سے زیادہ بڑی ہے لوگوں نے ان دیواروں کو نہیں دیکھا جن دیواروں کو ہم پھانک کے پڑ کے آئے ہیں خدا کے طالب کیا ہے اگر علم کی بنیاد پہ یہ چیزیں ملتی تو ہمارے پاؤں کے تلوے کے نیچے ہوتی لیکن ان میں سر کو جھکانا پڑتا ہے ہم نے جھکانا نہیں کٹانا سیکھا ہے ہم نے جھکانا نہ حسین کا لیتے ہو ہر جگہ جاتے ہو وہی وہ رہے گا جو کائی لے چکا ہو نہ دربار کہہ جھکا نہ خانتا کہہ جھکا نہ وزیر کے سامنے جھکا نہ مشیر کے سامنے جھکا نہ ماشاء اللہ سیٹر کے سامنے جھکا نہ صدر کے سامنے جھکا نہ بل کے سامنے جھکا جھکا تو رب کائنات کے سامنے جھکا اور جو وہاں جھکا دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو کسی جگہ جھکا سکتی جھکنے کا کیا ہے آدمی یہ ہمارا دوست ہے تھانے دار اس کو دیکھ کے جھک جائے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر تھانے دار اگے تھاکو تو ڈی ایس پی اگے رپوچ جاؤ تو ایس پی اگے سیدج جاؤ تو آئی ڈی آئے لمبے پیسہ کیوں پھر گھوڑے کے آگے جھکو گھوڑے والے کے آگے جھکو پھر گھوڑے والے والے کے آگے جھکو پھر جہاں سے گھوڑا آیا وہاں جھکو پھر جہاں سے گیا ہے وہاں جھکو پھر کعبے میں جاؤ گے تو کیا منہ لے کے جاؤ پھر کہاں کہاں جھکو اور کائنات کے رب کی قسم ہے بڑے بنا کاٹ بڑے فتح اپنے گناحوں کو دیکھتے ہیں حیاتی لیکن رب تیری بارگاہ میں آئے گی کوئی ناما اعمال میں روشنی نہیں ہوگی ایک بات تو تن کے کہہ سکیں گے اللہ دیکھ گناگر جتنے چاہے ہو لیکن تیری کبریائی کی قسم ہے دنیا میں کسی کبریا کے سامنے نہیں چکے اتنی تو بات ہے اور وہ حوضے کوسر والا حوضے کاثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا کہیں گے آقا تو جو جی چاہے سلوک کر لے لیکن کائنات نے بڑے آقا بنائے ہم نے تیرے سوا کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گمار نہیں کیا گلاگار بہت ہے خطا کار بہت ہے لیکن نہ تیری کبریائی میں فرق آنے دیا نہ مدینے والے تیری مستفائی میں فرق آنے دیا امامت مانی تو تیری خدائی مانی تو تیری نہ دیال حقی مانی ناراض ہو جائے کہ ہم انتخاب کی بات کرتے ہیں ہمارا عقیدہ انتخاب ہے ہمارا عقیدہ میں کہنا بےچارے رپورٹر آ گئے مسالہ ہونا چاہیے خالی کتاب لے کے چلے تمہیں کیا پتا ہے مناسب میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے اوپر ناراض ہو جائے ساری کائنات اللہ کی کسر پرواہ نہیں ہے صدر مشیر بزیر, تھانے وزیردار تھا ہوتا ہی نہیں اچھا آدمی ہوتا ہے بےچارا ویسے ایک دل تم یاد لے آئی جی نہ لڑ لیا کرو تھانے تھا کرو ایک کریتا آدمی ہے کوئی بر کیا ہے تمہیں کابے کے رب کی قسم ہے یہی ایک بڑا فخر ہے کہ اللہ نے اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے والے کے چھوٹے سے دل میں رب کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہی ہے کریں تو کیسے ڈرے ڈرامہ تو ہمیں کرنا نہیں آتا لوگ تو ڈراما کر کے بھی کر دیتے ڈرامے بھی کر لیتے اور بات آ ہے مولوی ہمارا یار ہے کہتا پیٹنے کی بات کرو میں ہوں اگر پیٹنا ثواب ہوتا تو مولوی زیادہ پیٹتا مانگ کی بات ہے کہ نہیں اگر چڑیا مارنا ثواب ہوتا تو مولوی تلواریں مارتا اگر یہ کام ثواب کا تو مولوی کیوں نہیں کرتا مولوی نے تو ڈیڑھ سو روپئے کے کپڑے گل کی شیروانی پہنی ہوئی لوگ ننگے پاؤں پیٹ رہے ہیں ننگے پیٹر اور خدا کے بندے اگر پیٹنا ثواب ہے تو تیری چھاتی کیسے سلامت ہے کیا لوگوں کو بیٹھنا ہم سے سنو ہم لوگوں کو وہی کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں ہم خود پیٹنا نہیں جانتے لوگوں کو پٹوانے کے لیے بھی کہتے اپنی چھاتی عزیز ہے تو لوگوں کی کیوں برباد کریں ہمارا تو بڑا اصید ہی ساری بات پوچھو علی مرتزا سے رضی اللہ تعالی جو کسی مولوی کو کہو یہ جو شائے کربلا میں نام لیتے ہو غیروں کے بیٹوں کے کن کے بیٹوں کے امرف نے محمد اب نے اور سجا امرب نے اور سجا جوشن کیا کہاں کا والا یہ کہاں کا رہنے والا شر کلیم فلاح کے نام اور پھر چچے کے بیٹوں کا نام محمد ابن ہو جعفر ابن ہو پھر عباس کا نام لیتے ہو پھر مسلم کا نام لیتے ہو اور ان سب سے دوستی علی سے دشمنی کیا ہے علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے کیوں نہیں لیتے نام ان کا کیوں واقعہ شہادت کی کوئی سیاہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ واقعہ شہادت کی کوئی سیاہ تاریخ اٹھا کے دکھاؤ اس میں سب سے پہلے حسین پہ جس نے اپنی جان لکھاور کی تھی وہ ابو بکیل تھا علی کا بیٹا کس کا بیٹا کیا نام تھا اس کا دوسرا جس نے اپنی جان قربان کی تھی اس کا نام عمان تھا کس کا بیٹا علی کا بیٹا تیسرا جس نے جان قربان کی تھی اس کا نام عثمان تھا کس کا بیٹا کا نام کیوں نہیں لے کر تو ہے کس کی پرداداری ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے جس کی پردہداری ہے کیوں چھپاتے کیوں چھپاتے ہو اور لوگوں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ حسین کے ساتھ قربان ہوئے علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے جانتے ہو علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو ابو بکر آئے گا علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عمر علی کے بیٹوں کا نام آئے گا تو عثمان آپ سناؤ بات oh, کے بیٹوں کا نام لینے والوں حسین کے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے <تصفح> حسین کے بتیجے کا نام کیوں نہیں لیتے کربلا میں شہید ہونے والا ایک حسن کا بیٹا امر تھا ایک حسن کا بیٹا ابو بکر تھا ان کا نام کیوں نہیں لیتے کا نام ابھی نہیں تسلی ہوئی جو شہید ہوا ہے اس کو پوچھو اور علی افغل کا نام لیتے ہو محمد کا نام لیتے ہو اور حسین کے جوان بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتے جو باپ کے سامنے تیر کھاتا ہوا مرا جس کا نام عمر بن حسین تھا حسین کا بیٹا عمر کیوں نہیں نام لیتے اپنے مسجدوں میں اپنے امام بارگاہوں میں ہمارے بڑے کا نام نہ لکھو اپنے بڑوں کا تو لکھو اپنے بڑوں کا تو لکھو اور کتاب کتاب تمہاری کوئی ماں کا لال اٹھے کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے یا اس کتاب کو جلائے یا عمر کی عمر کی صداقت کا عظمت کا جلالت کا حمت کا اور علی سے اس کے پیار کا اعتراف کرے اپنے گھر والوں سے پوچھو اپنے بھیا بیٹھ جن کو تم میرے بیٹھے انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھا میں تھک گیا پوچھ پوچھ کے میں نے ملتان میں پوچھا مظفر گڑھ جا کے پوچھا میرا زادی خان میں پوچھا پشاور میں پوچھا لاہور میں پوچھا کوئی جواب نہیں ایک نے جواب دیا مظفر گڑھ سے آیا تھا کہنے جی, کام علی نے اس رکھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے نام برے نہیں ہوتے نام برے میں نے کہا نام برے نہیں ہوتے کہنے ہاں میں نے کہا حسین نے کیوں رکھے اپنے بیٹوں کے نام کہنا اس نے بھی اسی لیے رکھے میں نے کہا حسین نے اس نے بےچار نے کہا کہ حسین نے کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا میں نے کہا حسین نے بیٹے کا نام بھی عمر رکھا پاٹے کا نام بھی عمر رکھا اٹھا شاخ شیخ مفید کی اٹھا جب مجسی کی کوئی دنیا کے نصف ناموں کی تاریخ اٹھاؤ سیرا کی لکھی ہوئی ہو جہاں حسین کا ذکر آئے گا اس کے بیٹے کا نام ابھرائے گا اس کے پوتے کا نام ابا ہوگا میں پوچھ کے بتلاؤں گا اور میں خط کا انتظار کر رہا ہوں پیسے بھی میں نے کھپ کے دے دیے اور پھر میں نے کہا علی نے تو سمجھانے کے لیے نام رکھے کہ نام برے نہیں تجھ کو نام پھر برے کیوں لگتے ہیں پھر تجھ کو نام برے جب کہتا ہے علی نے نام رکھ کے بتلایا کہ برے پھر وہ کیوں کہ میں تو نہیں برا سمجھتا میں نے کہا بالکل نہیں سمجھتا کہ بالکل نہیں سمجھتا میں نے کہا اچھا پھر آج تیرے نام پہ عمر کا قطبہ لکھ کے لگا دے کہتا انہیں مروانا جی پھر تم کیوں نہیں نام رکھتے پھر کیوں نہیں نام رکھ آ بیت سے پوچھو ان کے نز ان کا مقام کیا تھا یار میں نے پتا کے کہا تھا آج اس مسئلے پہ بگڑتے ہیں جس مسئلے کا کوئی بگڑنے کا فائدہ ہی کوئی مسئلہ ہے کیا کیا خلافت اس کا حق میں کہتا ہوں چلو علی کا حق تھی اب تمہارے حق کے سے علی کو واپس مل جائے گی کیوں بھائی اگر کیوں بھی مشہور کے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں خود اٹھا کے تمہیں دے میرے گھر میں پڑی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی بات اب اگر کہتے ہو کہ بھائی لے لی تھی چلو لے لی تھی پھر اب اب کیا کریں جو زور والے تھے لے ہی لیتے ہیں پھر جو پھر شیرے خدا ہوتے ہیں وہ لے ہی جو طاقتور ہوتے ہیں پھر لے ہی جب کمزور نے مان لیا ہے تو تیوں نہیں مانتا تھا وہ کمزور تھے میں نے کہا تو پھر جی کیوں کہ چھین لی تھی میں نے کہا سے کوئی چھین سکتا ہے میں خود کمزور ہوں میری گاڑی کو کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھیے کوئی چیز کو چھوڑتا ہے مسجد کوئی چھین لے مسجد چھین, چھین لے چھین لے کسی چودھری کا ایک مرلہ کو چھین کے دکھا رہا ہے اور کوئی اپنے زمین کی بٹ نہیں چھیننے دیتا ٹھیک ہے نہیں میں مر گیا ہوں سمجھا سمجھا کے اپنے بستی میں اور بچا تو کی لڑتے ہو وٹ سمجھتے ہو سارے سمجھتے ہو سارے پینڈو تھی کٹھے ہوئے کوئی وٹ <laughs> چھین سکتا کسی کی میں نے کئی دفعہ خدا جانے لوگوں کو کہا بندوقے لے کے بیٹھے ہوئے کہنے میں نے کہا کیا بات ہو گئی ہے کہ لگا میری بات جانا چاہتا ہے میری بات گانا چاہتا ہے میں آخیا چودھری بچ ہی ہے نا کہنے لگا وٹ نہیں جگ جی ساتھ ہے کہتے ہیں کہ نہیں اور تم دو ٹکے کے لوگ جو بات کو ہم دو ٹکے کے لوگ ہماری وقت کوئی نہیں چھین سکتا علی اتنا ہی کمزور تھا کہ کوئی اس کے خلاف بھی چھین کے لے گیا کوئی اصل کی بات ہے کبھی سمجھ اس کے بات کی بات ہوتی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کس کو پڑھ رہی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ابو بکر کو لائی رہے اس سے چھین لی اور بندہ ہے خدا ابو بکر کو برا کہنے سے پہلے یہ تو سوچ کے جس کی چھینی ہے اس کی اصیت کیا ہے اس کی بھی تو سوچ اس کی کیا عزت کو رکھ رہا علی اتنا کمزور تھا جو چاہتا تھا اس کے جو چیز چھین کے لے جاتا تھا میرا موضوع نہیں ہے کیا کیا, کیا چھینا اور انہوں نے کیا کیا بنایا ہے کہ کیا کیا ہم سے چھینی خدا کا خوف کرو اللہ سے جاؤ آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے آج ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے کابے کے رب کی قسم ہے آج اندرا گاندھی جو لنت کر رہی ہے آج مسلمان بیروت میں جو سوا ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بےکار لڑ رہے ہیں اپنے اکادر کی نبی کر رہے ہیں اپنے اخلاق کے ماضی کو بدلا رہے ہیں مگر نا کبھی کفر کو جرت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا دیکھیں آج لڑتے ہو اور لڑتے ہو اس چیز پہ جس کو چودہ سو سال گزر گئے ابو بکر کو صدیق کو فاروق کو عثمان کو تم برا کہو گے تو چاند پہ تھوکنے سے چاند گندا ہو جاتا ہے اس پہ کوئی فرق پڑ جائے گا تم ہمارے جذبات کو کیوں مدرو کرو ہم کہتے ہیں میں سب سے اعلیٰ ترین ہتی کہ آدم کی اولاد میں قیامت تک جاتی پیدا رہو وہ محمد کی ہتھی ہے صلی اللہ ہو اور نبیوں کی امتوں میں تھے ساری کائنات کے جتنے نبی ان سب کی امتوں میں سب سے اعلی ہستی صدیق کی اس کے بعد ہستی فاروق کی اس کے بعد ہستی ذنورین کی اس کے بعد ہستی علی مرتضیٰ کی رضی اللہ تعالی ہم تو کسی کو برا نہیں ہم کہتے ہیں جو کسی ایک کو برا کہتا ہے اس کا ایمان سلامت رہتا واخر ادالا الحمد للہ رکن